الحمد اللہ رب المین وسلات والسلام علیہ سید الانبیاء اما بعد سنن نبی دابود میں سید نا رویف اقبی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لعل الحیات رویفیات البق اے رویف شاید کہ تجھے اللہ لمبی زندگی عطا کرے میرے بات تو بڑی دیر تک زندہ رہے فخ بر لہذا لوگوں کو خبردار کرنا انہیں بتانا اندہ من آقادہ لکھی طا وطر اوستنجا بزی برجی داغتن او ازم جس نے نمبر ایک اپنی داڑھی کو گرا لگائی داڑی کے بالوں کو اکٹھا کر لیا نمبر دو تقلد وط دھاگا گلے میں ڈالا اور تیسری بات فرمائی کہ کسی جانور کے گوبر یا لید کے ساتھ استنجا کیا یہ اعلان کر دو کہ جس نے ان تین کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہیں یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں داڑھی کو گرا لگانے والا گلے میں دھاگا ڈالنے والا یا جانور کے گوبر یا نید سے استنجا کرنے والا اسی طرح سنا نبی دابود میں ہی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا انتمساب او اوبر کہ ہم لید یا ہڈی کے ساتھ استنجا کریں جانور کا گوبر لید یا ہڈی اس سے استنجا کرنے سے منع کیا اسی طرح ابو دابود میں ایک اور روایت ہے عبداللہ میں مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اپنی امت کو آپ بنا کر دیجئے کہ وہ کوئلے سے یا لید سے استنجا نہ کریں اور ہڈی سے استنجا نہ کریں کوئلہ لید اور ہڈی کیوں فن اللہ تعالیٰ جا فی حضہ اللہ رضا وجل نے ہمارے لیے اس میں روزی رکھی ہے رزق رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جانور کی لید یا گوبر یا ہڈی یا کوئلہ